بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اللہ کون وہ حق ہونے والی اللہ کو کیسی وہ حق ہونے والی میں اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی سمود, سمود اور آدمی اس سخت صدمے دینے والی کو جھٹلایا پو <بِالطاغِيه> تو سمود تو ہلاک کیے گئے حد سے گزری ہوئی چنگھار سے رہے آگ وہ ہلاک کیے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے سے لگا دی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈھونڈ ہیں گرے ہوئے من تو تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو آن اور اس سے اگلے اور الٹنے والی بستیاں خطا لائے تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تو اس نے انہیں بڑی چڑھی گرفت سے پکڑا بے شک جب پانی نے سر اٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا لکن اذن و کہ اسے تمہارے لیے یادگار کریں اور اسے محفوظ رکھے وہ کان کہ سن کر محفوظ رکھتا ہو فَإذا <تصفيق> پھر جب سور دیا جائے ایک دم جیسے اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفاتن چورا کر دیے جائیں دن ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا وَيَحْمِلُ رَبِّكَ اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اس دن تمہارے رب کا ارس اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائیں گے یوں اس دن تم سب پیش ہو گے کہ میں کوئی چھپنے والی جان چھپ نہ سکے گی جو اپنا نامائے امال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو میرے نامائے امال پڑھو مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا تو وہ من مانتے چین میں ہے بلن باغ میں کپ جس کے خوشیں جھکے ہوئے اور پیو رچتا ہوا سلا اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا چیت چیت اور وہ جو اپنا نام آئے آمانس بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا ہائے کسی طرح مجھے اپنا نوشتہ نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال چند میرا سب زور جاتا رہا اسے پکڑو پھر اسے ٹاپ ڈالو جہی ملو پھر اسے بھڑکتی آگ میں دھساؤ <تصفيق> پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے اسے پھرو دو ان <تصفيق> بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوستیوں کا پیپ لو پی اسے نہ کھائیں گے مگر خطاکار تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو ام اور جنہیں تم نہیں دیکھتے اول سول بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے تم پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے سمان من پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا اور بے شک یہ قرآن دروالوں کو نصیحت ہے اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں او اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے اور بے شک وہ یقینی حق ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاک